زمزم جہاد میں اپنے بیگ میں چھپا کر لے جانا جائز ہے یا ناجائز چھپا کر کیوں جی جی جی یہ چھپانے کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی جرم ہو رہا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے جواب تو آپ نے خود دے دیا ہے جواب تو آپ نے خود دے دیا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چھپا کر لے جانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ سمتے ہیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اس کو چھپانا ضروری ہے تو میرے بھائی حاجی صاحب غلط کام نہ کریں میرے بھائی پاکوں ہند سے تعلق رکھنے والے میرے دو صحباب اپنی ایک غلط فہمی کا اضالہ کر لیں عام طور پہ میں سب کو نہیں کہتا عام طور پہ پاکو ہند سے تعلق رکھنے والے لوگ سمتے ہیں کہ حکومت کی بات نہ ماننا بہادری ہے حکومت کی بات نہ ماننا کیا ہے اور سعودیہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں یہاں کے لوگ عام طور پہ سمتے ہیں کہ حکمرانوں کی ہر بات ماننا دین ہے اللہ کی اطاعت ہے ادر و ثواب ہے سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہو میرے بھائیو ٹیم نہیں ہے اور یہی صحیح عقیدہ آپ بھی اپنا لیں حکمرانوں کی ہر وہ بات مان لیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، نہ ہو بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے فرمایا نبی علی السلاط اسلام نے کہ اپنے حکمران کی بات مانو چاہے تمہارے مال پہ قبضہ کر لے چاہے تمہیں کوڑے مارے یہ ظالم ہے کہ نہیں ہے جب میں یہ مسئلہ یہاں پہ بیان کرتا ہوں نا کہ نے حکمران کی بات مانو تو کئی کہتے ہیں ہمارے کئی جذباتی بھائی کہتے ہیں اچھا وہ چاہے ظالم ہو تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں چاہے تمہارے مال پہ قبضہ کر لے چاہے تمہیں نجائز کوڑے مارے پھر بھی تم اس کی بات مانو میرے بھائی اسی میں خیر ہے اسی میں مسلمانوں کا اتحاد ہے کافر چاہتے ہیں کہ حکمران اور مسلمان عوام آپس میں لڑتے رہیں سڑکوں پہ نکلتے رہیں گاڑیاں توڑتے رہیں اپنے دفتروں کو نقصان پہنچاتے رہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی گاڑیوں کو گھروں کو نقصان پہنچاتے رہیں اور یہ سارے کام شریعت کے خلاف ہیں تو بہرحال یہ اگر حکومت نے پابندی لگائی ہے تو یہ بات ماننی چاہیے یہ بھائی کہتے ہیں میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں بعد میں ہم مسلمانوں میں ایک نئی بیماری نے جنم لیا ہے جس کا نام ہے سیلفی حج عمرہ ہو طواف کعبہ ہو روضہ رسول ہو یا کوئی بھی اور زیارت تقریباً تمام لوگ ہی سیلفی لینے تصویریں ویڈیو بنانے میں مشغول ہوتے ہیں آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ہاں جی سیلفی کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے نا جی کچھ بھائی کہہ رہے ہیں شہر نہیں جانتے میرے بھائی میرے ناقص علم کے مطابق سیلفی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تصویر خود لینا آپ تصویر خود بنانا کبھی کعبہ کے پاس کبھی کسی قبر کے پاس کبھی کسی مسجد کے پاس اس بارے میں بھائی نے سوال کیا ہے تو میرے بھائی شریعت نے تصویروں سے سختی کے ساتھ روکا ہے جہاں پہ مجبوری ہے پاسپورٹ وغیرہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں فرمائے جہاں پہ مجبوری نہیں ہے اس سے ہر ممکن اجتناب کی کوشش کریں اگرچہ کچھ علماء کلام کچھ علماء کلام یہ کہتے ہیں کہ یہ کیمرے والی موبائل والی فوٹو وہ فوٹو نہیں ہے جس سے نبی علی صنام نے روکا ہے اور کافی سارے علماء کلام کہتے ہیں وہ بھی فوٹو ہے یہ بھی فوٹو آپ نے ہر فوٹو سے روکا ہے تو اس لیے میرے بھائی اسی میں احتیاط ہے اسی میں بہتری ہے کہ ہر قسم کی تصویر سے آپ اجتناب کریں خصوصاً گھروں میں تصویریں لٹکانا بیگم کی فوٹو شادی کے موقع پہ بیٹے کی سال کے موقع پہ پیر صاحب جب لڑکانا جو ہے یہ خطرناک عمل ہے نبی علی صاحب سلام فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو یعنی کہ رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے تو میرے بھائی ایسے امال سے جتنا بچ سکتے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے بات الماں کہتے ہیں کہ ریاض الجنہ بیت اللہ سے افضل ہے کیوں جی یہ بات صحیح ہے ریاض الجنہ سے مراد کیا ہے جنت کی وہ کیاری جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین جو جگہ ہے جنت کی کیاری ہے اس کا یہ اپنا ایک اعزاز ہے لیکن اس میں کوئی شکو نہیں کہ اللہ کی مسجدیں اللہ کے سب سے زیادہ فضیلت والے گھر ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پیارے جو مقامات لگتے ہیں وہ مشدیں ہیں اور مشتوں میں سب سے افضل مسجد کون سی ہے کعبہ تو میرے بھائی اس لیے وہ سب سے عظیم مقام ہے جوانی میں چھوڑی ہوئی فرد نماعت کی قدار دی جا سکتی ہے یا نہیں میرے بھائی اس سوال کا جواب میرے خیال میں میں کل ہی دوں گا یہ سوال جو ہے نا ٹیم مانگتا ہے ٹیم تو اس کا جواب میں انشاءاللہ کل دوں گا چار اماموں میں سے کسی امام کے نزدیک داڑھی کتروانا یا منوانا جائز ہے تمام علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے گنا ہے تمام علماء کرام آپ چار کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں تمام البتہ جو آج کل کے ٹی وی موروی ہیں ان کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا ٹی وی پہ کئی داڑھی مونڈے ہوئے مولوی آ رہے ہیں نا یورپ سے پڑے ہوئے ان کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا پرانے علماء کی بات کر رہا ہوں پرانے تمام علماء کلام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ داڑھی مونڈنا لوگ کہتے ہیں مولوی متفق نہیں ہوتے ہم کیا عمل کریں دین پہ لوگ مولوی متفق ہیں داڑھی کے مسئلے میں وہ تو بعد پہلے منوانے کی بات کر لیں داڑھی منوانا تمام پرانے علماء کلام کے نزی کیا ہے میرے اور سود بھی تمام پرانے علما کے نام کے نزدیک کیا ہے حرام ہے چوری بھی سب کے نزدیک حرام ہے تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں علماء کے کا اتفاق ہے لیکن ہم ان سے پھر بھی متفق نہیں ہوتے اور بانا یہ کرتے رہتے ہیں یہ متفق ہوں تو ہم کچھ کریں حالانکہ یہ بانا قبر میں کام نہیں آئے گا نبی السلام نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت میں اختلاف رہے گا میری امت میں اختلاف رہے گا اور کہا تھا کہ نجات اس کے لیے ہے جو میرے اور میرے صحابہ کلام کے طریقہ کار کے اوپر چلے گا تو برہال میرے بھائی تمام علماء کلام کا اتفاق ہے داڑھی منا حرام ہے باقی رہ گیا کاٹنا ایک مٹھ کے بعد کاٹنے میں کچھ علماء کلام اجازت دیتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ ایک مٹھ کے بعد بھی داڑھی کاٹنی نہیں چاہیے کیونکہ نبی علیہ اصلاح اسلام نے داڑھی چھوڑنے کا کہا ہے آپ نے کہا آفول ارج اللہ ارخ اللہ وفیل اللہ ان تمام الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے ایک ضعیف روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کچھ نہ کچھ بال لے لیا کرتے تھے کار لیا کرتے تھے وہ روایت ضعیف ہے اسے آپ کی طرف منصوب بھی نہیں کرنا چاہیے دو تین صحابہ کے سے آتا ہے کہ وہ ایک مٹھ کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے لیکن وہ صحابہ کے کا ذاتی عمل ہے وہ معصوم نہیں ہے معصوم کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صابۂ کلام انبیاء کلام کے بعد سب سے افضل ہیں سب سے اعلیٰ ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں لیکن شریعت نبی علیہ اصلاۃ وسلام کی جو ہوگی اس کے اوپر چلیں گے